دل من مسافر من میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن پدر ہو ہم تم دے گلی گلی سدائیں کرے رخ نگر نگر کا کہ سوراخ کوئی پائیں کسی یار نامہ پر کا ہر کچھ نبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سر کوئی ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنی مت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا